تو جہاں کار میں دیکھ لوں مدینہ جن کو مدینہ سے پیار ہو جائے اونچی ساننے لگے دنیا کی خوش مل دو سبھی میں قربا دنیا کی خوش موئے کر دو سبھی میں قربا خوشبو نے بھی بڑھ کر سرکار کا پل سرکار ارے پڑھو خوش لو سے جن کا یہ ایمان ہے میرے نبی کا پسیینہ تمام خوشبو سے آلہ ہے وہ میرے ساتھ ضرور پڑے خوش لو سر کا خوش بھو سے پڑ کہاں کی ہے پتی کہاں فرش کی ہے پتی کہاں کی کہاں دلہا مکان کا دلہا کچھ نہیں سر تارے دو جہاں وہ بھی شبھی صاحب ہمارے کراچی سے وہ دکھتے ہیں کہ جس محفل میں جس جل، جلسہ میں جہاد کا ذکر نہ ہو وہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> تالبان ہے ملک جم جم تال بان ہیں ہم تالبان تالبان نکلے ہیں ہم جہاد کا جب ہوئے نکلے ہیں ہم جہاد کا جب ہوئے قرآن کے مار نوار روزی کرتے ہوئے میں چلتا ہوں کاسم کا ہمیں جوش تو تارا کا بل محمود کز نبی کا ہمارا ہوں سلا محمود نبی کا ہمارا Oh, God is alive. ہم حالت کرالت کے بارے کا تمہاری سمجھ میں لگ رہی تاریخ منج کی توہرائے نی تک پوپر کو نچوائے تاج مار ایک نیتا ناچ اوپر کو نچوائے تاج مار آوابیا ہمن کا امن کالیہ عورت کو ہم نے بادشاہ ایک رام ایک طرح عورت کو ہم نے بادشاہ ایک رام احترام جل ہو کوئی یا <تصفح> ہو غلط غلط یل سن ہو کوئی یا ہو غلط غلط ہم کوئی دشمن غلط غلط ہم کوئی دشمن غلط غلط جو حشر حسر تب رہے گا جو حشر تک رہے ہم کا تیگ ہم تاز ماں کے بات مط ہم تاز ماں کے بات پایا معلوم ہے کہ یہ مجرم یا داور کے لیے طالبان ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں ہم طالبان طالبان طالبان ہیں اللہ کے تمام کا یہ اور تب تبہ خوش کرے اپنے بل میں کلنٹن خوش کرے اپنے چند اللہ خامے خوش کر ہے اپنے بل میں کلنٹن تو کرنا خوش کر اپنے بل میں کلنٹن کاپتا ادا اللہ عمر امیر ہے ہم لوگ میں نیند کامر امیر ہے ہم لوگ میں نیند کا پر چمن رکھیں گے ہم اپنے دین کا